la صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی القریم الامین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ لذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ شنا روچی بان سلا دو سلام لے لار والا سہابی یا حبی بلّہ سلا تو سلام لیا سیدی یا کا تم نبین والا الگ کا سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم ہم دو سنا درو دم لمبیال سنا تم بات اج رانا فریاد ہے ہک تالا جلا شاہ بندہ دل دماغ زبان نگاہ خطا تو ماحول فرما اور کل میں حق آخنے کی توفیق بخشے دوستو تاخیر دی وجہ ایسی کہ میں تاریخ پرانی ڈائری تک سی اور بہلی آ گئے انہوں دی نے نوی ڈائری لکھتی پرانی تھی ویکیا تو جس کی وجہ بھی انتظام ہو گیا تے دے بھی نہ ادے بدل سکتا سن ادے تو میں تھے <coughs> جلسے محلسی تو چل کے تے زور تو بعد اتنے جلسہ کیا شام ویل اتنے چلیا تے کو واعے کے دے دے مطابق حاضر خدمت ہو گیا اللہ تبارک و تعالا میرے آمن دا مقصد پورا فرماوے آمین فرما دور دور دراز تو تشریف لے آئے ہو چند کڑیاں جمع ہوجہ فرماؤ گے تو اللہ تعالیٰ کافی کچھ مہربانی فرما کے سانو ہدایت عطا فرماوے گا میں نے آپ سامنے موضوع بیان کرگا صداقت اہل سنت وجم اگلے دن موضوع میں پڑھی پٹیا ضلع حافظ بیان کیتا ہے اور آج, انشاءاللہ تو آج سامنے بیان کرنا اللہ تعالیٰ میری شر سدر فرماے جیسی سینا کھولے میں بیٹھا تھکیا وا بہت سارا سینہ چھاتی میری بول بول کے پکی پی ان شاء اللہ اللہ مہربانی فرمائے گا وی چند گڑیا توجہ ضرور کرنی پورا ادھر ادھر خیال نہ جائے جا. صداقت اہل سنت و جماعت مذہب اہل سنت و جماعت صداقت اور سچائی بیان کرنی افراد اہل سنت نہیں کرنی میری گل تو تبجو میں اج دے پہلے سنت و جماعت دے افراد دے نہیں کرن لگا مذہب کی سچائی بیان کرن لگا کیوں افراد دے میرے تیرے رنگے جھوٹے لگے پھر پھرتے ساڈا مذہب سچا ہے لیکن اسی مذہب نال سچے نہیں اس واسطے اب بئیمان زلیل ہوں پایا اب مذہب بالکل کھرا تر سولہ نے سچا ہے لیکن اسا اپنے مذہب نال سچے کو نہیں باقی دے مذہب چھوٹے نے تے جہے مذہب والے نے وہ اپنے مذہب سچے لگے ہوئے اس واسطے میں تی سچائی نہیں بیان کر رہا میں مذہب دی سچائی بیان کر رہا یہ پھر اس مذہب دی حقانیت اور صداقت تو کے جا مذہب دی سب تو ویڈی دلیل سچائی ہے جہی رہی دنیا تک رہے گی کہ اللہ تعالی والے بندے ایسے مذہب اللہ تعالی والے بندے اللہ نے قرآن چانو یہ فرمایا کہ تُسا میرے تو سوال کرو اللہ سانو ام والے بندا اور سورت جیڑی پانچ وقتی نماز پڑھنے ہے کوئی سورت واجب نہیں اس تکرار پڑھنی ہے صرف الحمد شریف نہیں اس الحمد چلا کی فرما ہے نصف دن سفر اس سورت کے تقریباً تیرہ چودہ ن الحمد جہ ایک نائے ہے سورتوں تعلیم المسالہ اللہ کوگن کا ول سکھاو والی سورت رب کو منگنا کگنا کی منگنا اے ول یہ ہوئی سورت سکھای ہے کہ اللہ سونے دی بارگاہ سوال کرنا پہلے آخو الحمدللہ رب العالمین حمدہ تیری ہیں تو رحمان و رحیم ہے رہی دی تعریف کردہ جا مالک کے یو مدی نے پھر اگے تخصیص کر یا کا نہ بدو یا کا نستاری ابادت کرنے ہیں دی عبادت نہیں کرتے اور تیرے تو ہی مدد لینے ہیں اسا ہوسے تو مدد نہیں مانگ دے بالکل پکی گل جے اللہ تو سوا کسے تو مدد منگنا پکی گل شرکے گل سمجھا جی میرے لفظات غور اللہ تو سوا کسے اور تو مدد منگنا شرک تے تو دے نے سوال اٹھا ہونا ہے وہ چیا یار بچوں سنی جڑے جے وہ کوئی غوث پاک تو کوئی فلانے ولی تو کوئی نبی تو تو اج سارے تو شرک کی بیٹھا ہے اللہ دے بند آ یہ سوا دا لفظ جڑا نا سوا دا اللہ تو سوا یہ سرف بتانا بولیا ج فرا واسطے بولیا جا رب کے بندیاں واسطے سوا دا نہیں اتنے اہل اللہ دا لفظ بولیا اللہ تو سوا اور اللہ دا ولی اور یاد رکھنا نو جنہ ٹگیا نتھا لگا انہوں اسی گل کا لگا ہے وہ من دون اللہ دا مان ہی نہیں سمجھ سکے اللہ تو سوا دا مطلب کی اللہ تو سوا دا مطلب بے بے کہ کسے تو مدد منگنی رب تو نگاہ ہٹا کے انہوں ہی سارا کوئی سمجھ کے منگنی تبو رب سونے دی دتی طاقت سمجھ کے منگی جائے تے پھر وہ سوا نہیں اللہ تو ہی پیا منگتا ہے اللہ <سؤال> اللہ <سؤال> اللہ بجوہ ہے نا؟ اے جناب اللہ سنے نال بلا سونے کر کے آخو یا مولا کریم سانو انام والا رستہ وقا سدکے جا رب سونے انعام والے بندے جڑے نے و آگر نظر آرف تین سنیا نظر گے کیونکہ اللہ سونے کا انعام جا رب سونے دسیا قرآن مجید دے اندر اللہ کے نزدیک جہا ام ہے وہ خود ربلا من النبیین فرما اللہ نبی سواد ہی اللہ فرما چار نگنے نے جڑے ساڈے انعام والے نے ایک نبی نے دوسرے سدی نے تیسرے شہید نے چوتھے سال نے ہوں گور اللہ دیا بند میں کہانی اپنے مذہب دی رب تو شروع کرن لگا نبیا سدیق دے دلیا تک پہلو رب تو شروع کرنا کھا لے کے کلات سانو جگہ جگہ تے قرآن مجید اندر صرف سنی مذہب سمجھا جائے دی قسم کر کیا نہ مولا اے دے ہر مذہب نے مولا نے ہر فرق مذہب دے, دے, فر دے رگڑے پٹ کے رکھ چباد گزار جا چھ لکھ سال عبادت کری پھر دا سی اللہ اللہ تھا تے تھا کرتا سی جدو مولا وہ ظاہر فرمان دی واری آئیے رب فرما اس جو ت مولا کریم سال عبادت کر یاد کردار کی شک سی تیرے حکم اندر مگر سدکے جا مولا نے انہوں ننگا کرنا سی جڑا عبادت والا لکیا پھر جڑا بئیمان تسبیاں لکیا پھر سی اللہ وحد اولا شریک مولا نے جدو نگا کیا منل کافری ہے اندر دا کافر سی پر لکیا سی نو ننگا کیون فرمایا اللہ فرما اس جو آدم بھی فرشتیاں ساریاں نو حکم چا فرمایا سجدہ کرو آدم کنو گڑ گور فرما ذرا کئی اتے اعتراض دینے نے مولی صاحبہ اللہ سوڑے نے دے فرشتیاں نو فرمایا سی ابلیس نو تھوڑا سی اس کوئی فرشتہ دے نہیں واقع نہ او تے جنہ بھی چوئے اللہ فرشتہ آخر سی میں کیا یارا تو تیار ہے خود ابلیس تو پوچھ आप ही समझी खड़ा है मैं भी है <laughs> ख्याल है अगर वो ना हों तो आप ही रब ना यार लागू मैन आख्या थोड़ा ही तू जिन्ह आख्या की गल करना मैं आख्या ही तो ना मैं करना उन्हें नहीं आख्या की आख्यासू मैं नालों चंगा वा गल नहीं समय लगी معلوم ہویا وہ نام مراد خود منی کھڑا بھی حکم مینو بھی ہے تو میں جی ہوں تھی کڑی ہوگی تیرے میرے نال کی ہے جسم آپ منی کھڑا توجہ نہیں کی سائی ہو رہی آپ منی کھڑے رہے باقی مینو بھی رب سونے و رکھا ایسا ای وکالت کرتے رہیے پٹھی سی وہ جی فرشت آخیا سو ان آخے نہیں سو آم من کیون تبجو فرماؤ اللہ واہدہ الا شریق محلہ سونے لے سجدے کا حکم فرمایا ہوں سجدا کہڑا سی چیا وت کر سجدے دیا قسم کنیاں نے سجدے دیا دوسم نے ایک سجدہ تعظیم والا ہن دے کسے نو عظیم سمجھ کے او دے کے جھکنا عظیم سمجھ کے متھا ٹیکنا دوسرا سجدہ اے وے کسے نو خدا سمجھ کے جھکنا اے نو سجدہ عبادت دا ان دے لے پہلے نو سجدہ تعظیم داکھ دے لے سجدہ عبادت دا کسے شریعتت غیر نو جائز نہیں سی क्योंकि शिरके कद हो सकता हूं कि सजदाजी वाला सजा अला सोना नंगा करना चाहता सैनू तो मनी मन खराबे पर जिन्हू मैं मना चाहना वा मनेगा तो साड़ी बार गाह मनया जाएगा نہیں تو تین خیر نہیں مل سکتا سونے رب نے سونے رب نے جنوں سی جنو مناونا سزرت سدم سلام مناونا سی پلیس ابلیسہ کر سجدہ سجدا اور سجدہ تازیم دے نبی سرکار دی شریعت تک جائز رہا جی توجہ رکھ سڈے نبی پاک دی شریعت تک جائے سد کے جا پچھے سجدی مالا حضرت یوسف علیہ السلام عدے پاوا کیا قرآن جلا فرما سورج سورہ یوسف دے اندر درائی توجد حضرت یوسف علیہ السلام جدو اپنے باپ نالد اپنے صاحب خواب سنایا اے ایبو جی میں سورج چند ستاروں ویخیا اللہ سونے جدو تعبیر پوری کرائی سی حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر, مصر دے مصر کے اندر تخت سے بیٹھے نے اس لیے پراوا بھی سجدہ فرمایا وے والن بھی دا فرمایا فرما جانور بھی سجدے کرتے سن تم تا مدینہ تاجدار اونٹا نے آن کے سجدے کی تے سن اے تازی مالا سجدہ کیمل سد کے جاوا کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ نبی سرکار دی شریعت دے اندر اے آن کے تازی مالا سجدہ جہے بے اقل واسطے جائز رہی جہے اقل والے انسان نے انہاں واسطے حرام کر دیا گیا جانور سجدے کرتے سن آ کام دار نو درخت بھی سجدے کرتے سن تازی مالا سجدہ سڈے نبی دی شریعت چرام ہو گیا لیکن <سؤال> جناب عبادت جڑا پچھے پچھلیاں اندر سنب <سؤال> سی عبادت والا سجدہ نہ پچھلیاں نہ سدی جائبری محمد ہے صحیح سبحان اللہ مزہ نہیں آیا کرنا تعظیم والا سجدہ اس شریت حرام ہے پچھلیا مسلا سمجھ آ گیا پچھلیا ہوں سر کبھی گناہ ہے امام اہل سنت فاضل رضی اللہ دا پورا کرسال ہے کتاب جس کا نام ہے تاضیمی جساپ نے پوری وضاحت فرمائی ہے بھائی سجدا تاضیمی ساری شریت کبیرہ گنا ہے بولو کی ہے پچھلیا شریت اللہ نے فرمایا اس جو آدم سجدہ کرو کم کیا آدم السلام نو سجدہ کر ان سارا کیتا پر ایک نے نہیں تازیم اللہ والے اللہ والم رب آپ پی کرا رب دس دیا نہ کسی ویکھی بندہ جی پچھاڑنا وہ بھی ایمان وہ اندر دیکھی ساڈے پیاریاں دی تعلیم کنی کر دے तवज्जो नहीं की सुनो सुनो बंदा बंद अंदर का खोटा या सचा है रब न खोटा है या सचा है पछाण का तरीका दस तू मैं सिर्फ यह तरीका रखी खड़ा ना बिजारी रख लवे तो बड़ा सूफी बंदा है तो जो छूरा छुरा फेरता पता उस लगता है ठीक है सुन बंदे पछाड़ना हो बंद खरा के खोटा है پھر پھا کرنی ہوتا خدا بھی قسم میری داڑھی نہ ہوئی تے بند پ حضرت اللہ نے <سلام> <سلام> آپ دے کوڑ ایک بندے گواہی داستے حاضری دتی آپ نے اس تے دو چار بندیاں نو پوچھا ان دے بارے تسان دسو یہ جیڑا گواہ ہے یہ صحیح بندہ کہ غلط ہے انہاں نے آخر جی صحیح ہے آپ نے فرمایا تسان دسو اندے نال کوئی لینڈ کیتا جے کوئی کاروبار کٹے ہزور اندے آندے نہیں کوئی سفر کیتا جے اندے نال حضور نہیں تے فرمایا اس نال کدی ہم بنے جے انمسائے ہے نا تو حضور نہیں تو فرمایا موڑے اندے بارے تتا نہیں بہ گیا समझ नहीं लगी क्यों चट चाल कड़ी मेरे रंगा जोड़ा ना वो बड़ा सूफी बन बन बन बटे ना कोई दिहाड़ दो चार दिहार बंदा बड़ा ही सूफी बन जाता बे अगला मैनू समझे बेरे नाल बाजरीर गुस्तामी है ही को जदों बने ना हमसाया फिर पता लगता है बी यह डे मार जब अपना डा करके दूसरे की हवेली सच्चना तवज्जो नहीं की या हमसाया बन के पछाणो या कारोबार करके पछाणो तो फिर वेखो यह डंडी कि ख्याल है بھئی اے پیمانہ حضرت فاروق کے آزم حضور دی شریعت نے دسیا ہے نا بندے پچھاڑنا ہے یا پھر تیسرا طریقہ ہے نال سفر کرو سفر جی آپ مخدوم بن بوے تیرے تو خدمت کرائی جائے تو تیری جیب تے نگاہ ہوے تے اپنی تو رکھے کوئی نہ تو پھر سمجھی بندہ ڈاواں ڈولی تین چیزوں گل سمجھی بندیا کے کھوٹا ہے یہ پچھڑی معاملات رب نال کھوٹا ہے وہ کدو پچھڑی وہ سونے نہ بسترے چکل پچھڑی نہ کسی شہ پڑی تے نماز پچھان ربدی ویلا بندے کی تعیم کی وجہ ہے اللہ کون بندیاں نال پھاڑنا ہوے خرا کھوٹا تین پچھاڑو تو رب نال پچھاڑنا جڑا رب طریقہ دسیا کی پچھاڑو سجو دجدا کرا سی چا نا پتہ کیوں سنو میں استاد ہاں میں وڈا شگردا मेरी ताजीम करना मेरी जुत्ती चुकना सौखा लगेगा शगिरदा की ख्याल उस्ताद सा मैं हूं आखा अपने शगिरदा कि मेरे शगिरदा च आ जड़ा बैठा देना बिल्कुल वो किसी काम का नहीं तारे ए जुत्ती पालिश करो तो हूं बस शगिरदा अंदर वट फिरना कि नहीं उन्हें आखना उसतादा ही काम पा कराना अपनी जुत्ती ने भावें चुका लयू मेरी जुत्ती चुकया तो कोई औख नहीं पर आ जहाड़ा काम करना है प्याना हूं साधे मगरा ही ए, ए, ए शरत लाई ना मर थांग है پر جیڑا ہوتا ہی نا سچا شگرد استاد آ یہ شگرد تی آ ساؤں پیر سات کرتے رہے فر استاد آے گا جی پترا ا ہکدا کیتا ہی شاگرد تو ہے سوئے ہوئے ہوے گا کہ نہیں تے صدقے جاواں یاد رکھ لے سجدہ تے حرام ہو گیا ہی پر اللہ دے فقیراں رب دے بندیاں دی تعظیم ہمیشہ فرض ہو گئی ہے سبحان اللہ پیچھے فرض سجدیاں نال سی پھر سجدہ تے جاندار آوے سد کے باقی سارے طریقے دے حضور دے شریعت ہو گئے اس واسطے حضرت سیدنا نظام الدین لیا محبوب لاہ رضی اللہ تعالی نو چشتیاں دے پیش وا بابے فرید کا اپنے آستان شریف دے چھوتے گلاما نے میرے پیر دے آنے انہا کتا پیر دے دے کتے دا ہم شکل کتا دی تاری واستے اٹھ کلوتا وا سخی سلطان بہو سرکار جے تو چاہے لیا <منتصورة> ساڈے <حسابق> رب سونے کی تجریل کی گل سنا سنا وا رب کا مسلا دسیا رب تصدیق فرمائی سجدہ کرو کی کرو بولو تو سی پھر سنیا والا مذہب دستا پیا کہ نہیں یار سجدہ تعظیم سجدہ دا حکم ہو رہا تاظیم رہ گئی تے سجدہ حرام ہوا تازیم پہ ہے نا ہوں سجدہ تازیم والا سی ہوں گا سمجھی تو ادھر آ گئی جبریل دی باری تو ان کا مطلب کہڑا سیان اس سجدے کرنے کوئی دیر لائی جا دا دوسرا جڑا آکڑے مطلب سنیا والا نہیں گل سمجھ لگی اس آخر نہیں چکنا لگ گل بندہ میں اوہ میں چنگا سگوں کے سدک جاوا تین اللہ سونے دے دا دا صدا کے نبیا سیدنا آدم علیہ السلام تو آپ سرکار کا جدو نکاح مبارک ہوئے دسا آنکھو نا سبحان اللہ بابے آدم علیہ السلام دا نکاح پاک ਹੱਕ ہے سما ਕਰਨ جبریل سی ہوں حق مہر ادا کر جبریل فرما نے پہلو حق مہر ادا کرو بعد ہاتھ نہ آدم پوچھتے ہیں ਜਬਰੀਲ। حق مہر کیے فرمایا نبی آخر زمان پہ درود درو چاپڑے تھے نبی آخر زمان پہ درود پڑو حضرت آدم علیہ السلام نے درود مبارک پڑے آو اس درود نال بابے آدم تے اما ہوا دے نکاح دا مہر آئی معلوم ہوا ساڈا تہلا نکاح بابے آدم دے وسیلے ہی ہوا وے آخر سوال کھے بے وقوف نے اور سڑے اور سن بابے آدم علیہ السلام دی گل سد کے حضرت جب علیہ السلام سلام جی اللہ سونے اللہ سونے نے آپ زمین دیا بابے آدم علیہ السلام اس دھرتی دے دو, دو سو سال روک کے گزاری آخر حضرت آدم علیہ السلام دے دل مبارک جب سونے وسیلہ پیش کر فریاد کرتے مہربانی فرما محمد باق دے صدقے فرماؤ رب فرما اے آدم پچھاڑیا کی سوڈیا جدو جنت رکھا سی جیڑی شاید ول ویخا سا رکھری شان مقامی بنا ہونا اسدے <متصفح> میرے مہربانی فریاد ہوئی رب نلم نا الفسان وہ علم تگ فر لمنا سدک جاوا گل وے کتوں ٹوڑی ہے تھک نہ جی تھکا میں تھکاوٹ اترنی شروع ہو گئی سنکے جانا گا اور فرما سونے آدم نے جدو باہر گاہر بولا اے فریاد کی رب سونے نے معافی ہتاؤ فرمائی سوال کرے گا چشتیاں تائید کوئی پیش کر میرے کو کتاب پہیے سیدام کا شفا شریف جہد بارے علماء لکھ رہے مشاق فرما نے جس گھر دے اندر مبارک کتاب ہوئے اللہ اس گھر چورا تو محفوظ رکھے گا انتظار انتظار انتظار انتظار شاخ یوسفا رحمت اللہ کتاب جس گارے چوران یعنی مال دی چوری نہیں ہونی دا نام ہے گل سمجھی خالی گارے نا چے نال پڑے بھی صحیح چھاپ کے رکھی ہوں ہاں تھپ کے تے قرآن بھی رکھ چڑو تے وہ بھی کچھ نہیں دا وہ کھول کے میری ریارت کر میری گل سمجھ می ہے <تصفح> حضور دی شریعت دا دوسرا امام کنواں جائے حدیث دی کتاب سارا پہلو لکھی <تصفح> تڈے تو میں سوال کرنا ترو گے سارا پہلو حدیث پاک دی کتاب لکھیں گی کسا کی کہ نیلام گھر والا سوال کون سارا پہلو حدیث دی کتاب امام مالک رحمت اللہ نے لکھیں امام بخاری بھی نے مسلم بھی نے مدینے شریف دے رح والے شریعت محمدی دے دوسرے امام امام مالک نے حدیث دی کتاب سب تو پہلو لکھی آلہ! اے اور امام دی پیا گل کرنا جن نے حدیث دی کتاب پہلو لکھی دے کوڑ بادشاہ وقت خلیفہ ابو جافر منصور آیا سی مسجد نبوی شریف مناظرہ کر لگا امام مالک نے نار خلیفہ بادشاہ وقت کیونکہ حوصلے دے بادشاہ دا دین جان سن آخر جڑا امام مالک نال مناظرہ کرن آیا بیٹھا ایک تھوڑا بندہ ہونا امام دے وقت دے امام لال منازرک تے گانے آلے سی, سی. منازرہ کرنا ہے امام مالک رحمت اللہ فرمایا آواز ہالی کر حضور دی بار گاہ بیٹھ مسجد نبویے रवदा नहीं जिमेंदारामने सन जिम्मे आदब उसने हम करना पै नहीं हौली बोल बादशाह हौली हो गया आखिर मुनाजरे तो बाद अर्ज कर दे इमाम जी दसो सही منگنی کہے پاسے رخ کرا ہبلے و یا روزہ رسول لاہ و سوال پیا ہے بادشاہ آخو نا سبح اللہ سوال ہو رہا میں دع منگنی تو رخ پاسے کربلے ول کرا یا تو امام جاب دیا کتاب سامنے پی صحیح سنعت امام مالک نے جواب دیتا اے جا فل تیرا تیرے باپ آدم دسیلاؤ کا بلا لئی اے روزے والا محبوب بنیادی سارا توجہ نہیں کی تھی وسیلا بھی فرمایا بھی تیرے باپ آدم جدو اللہ نے توبہ قبول کیتی سی اس ویلے بھی وسیلہ کون بنے سن آخنا سبح حالِ کعبہ شریف کعبہ شریف دا وسیلہ نے سی پیش کی تا اللہ دیبار گاویج محبوب خدا دا وسیلہ پیش کی تا سی اور غور فرما ایک نبی اور دی گل سن جنہوں سلیمان پیغمبر آنکھ دے دے اینا دگل بھی کرنا تے سچے قرآن بھی چو کرنا توجہ ہے نا اے کچہری لگی سلیمان پیغمبر علیہ سلام حضرت سلیمان علیہ السلام سلام فرما نے میںخ بلکیس چاہیے کی فرما نے وجہ ایسی بلقیس اتوں پی سی تر کیونکہ آپ نے پیغام کلیا سی آپ سب کو ل... پہنچنی فوج لے کے جوکم کرے تینوں مننا پڑنا خدا اگے چک گا شرک چڑھ دے جی نہیں تو فوج بھیجنے آپ نے توتے دے ہاتھ پیغام کھلیا س ایک قرآن نے بڑا سچا سبحان اللہ بیان فرمایا ہے اور گل گور ہوگی جدو خط پہنچیا انہیں آخر لڑائی ہوئی تو ختم ہو جان گے آپ طور تر پہ ادرو بلکی فوج لے کے تری حضرت سلیمان علیہ سلام اپنی شان وا چاہتے سن آپ نے فرمایا ساری کچہری کوئی یہ جا بندہ ہے جا تو پہلو اتے تخت حاضر کرے جن اٹھ کلوتا جی تو منل جن اٹھیا انہیں آخیا سرکار میں اٹھن تو پہلو پہلو حاضر کر دیا گا جتھے بھی پیا فرمایا میں بھی چیتی چاہیے ان دے گال <سجل> <سجل> سمجھا جے اللہ سنے دے بات قرآن دے صدقے جاوائے انہیں سنیا دے مذہب تے موراکے میں لائیاں دے فرمائتن پہ لوگ گیا مذہب سادہ سچا ہے پر اسی مذہب نال سچے آہ آسان پہ حضروں پکے بہی نال مذہب پائے اور غور فرمائے صدقے جاوائے جدو آپ سرکار نے ایک گل کی ہوں ایک بولیا وقا توجہ نے کی قیامت کیامت بھی فرمایا یہ وسیلا ہوا بھی تیرے باپ آدم دون جدو اللہ نے توبہ قبول سی اس ویل بھی وسیلہ کون بنے سن سبحان آل شریف کعبہ شریف کا وسیلہ نہیں پیش کیا اللہ دی بار گاہ محبوب خدا کا وسیلہ پیش کی تا سی ہوں غور فرما ایک نبی اور گل سن جنو سلیمان پیغمبر آخر گل بھی کرنا تے سچے قرآن کرنا <تصفح> توجہ ہے نا, <تصفح> <توجہا> نا, <تصفح> <توجہا> نا <تصفح> اے ای کچہری لگی سلیمان پیغمبر علیہ السلام سلام حضرت سلیمان علیہ السلام سلام فرما نے نو تخت بلکیس چاہیے کی فرما نے وجہ ایسی بلکیس اوتھوں اتوں پی سی تر کیونکہ آپ نے پیغام کر لیا سی کلیا سڈے کول پہنچنی فوج لے کے سڈی ہو جاتا تابے دار جو اصا تینوں اپنی بادشاہی ہکم کرا گے تینوں مننا پڑنا خدا اگے چک گا شرک چڈ دے جے نہیں تو اصا فوج بھیجنے آ اے اپنے توتے دے ہاتھ پیغام گلیا قرآن نے بڑا سچا واقع سبھانا خط پہنچا آخیا لڑائی ہوئی تو ختم ہو جان گے آپ طور تر پہ ادھر بلکی سوج لے کے ٹری حضرت سلیمان علیہ سلام اپنی شان وا چاہتے سن آپ نے فرمایا ساری کچہری کوئی یہو بندہ ہے جا تو پہلو ایتھے تخت حاضر کرے جن اٹھ کلوتا جن اٹھیا فری منل چن سب کش جن اٹھیا انہیں آخیا سرکار میں فل اٹھن تو پہلو پہلو حاضر کر دیا گا جی بھی پیا فرمایا چیتی چاہیے گل سمجھا جا سونے جاوا سنیا مذہب سے موہرا کن پہلو کہہ گیا ملب سڈا سچا پر اسی مذہب سچے ادرو پکے بلند مر پایا اور غور فرمار سد کے جاؤ جب آپ سرکار نے ایک گل کی ہوں ایک بولیا وکار کو شخص بولیا جل کتاب دا کچھ علم میں لیا واگا ہوں لفظوں سے گور ہوگی قرآن دے لفظوں کا ترجمہ تک کرنا میں لیا واگا تھوڑی آنکھ چمکن تو پہلے تو لونی کوئی مکھی نہیں سی लूरा कमरे जिडा तख्त सोने चांदी हीरे मोती जवाहर नाल जड़िया जिन्हू तेरे मुल्क बादशाह वेखा दिया अखा टडिया रह जा रिकलनिया शुरू हो जाए ते वे खाना खराब तरक्की त्या कर गए ابھی ایے تخت ہوں گل سمجھ کہ وہ جڑا کرنا سا گل اس ایک گل کی میں لیا گا کی آخیا مطلب وہ بھی سنی سی بھائی تنا میں آوا گا ایڈی دور تخت پیا مکھی نہیں تو بجلی لالوں بھی تنا پیا میں تیز لے آنا پریے پر اس درگا کوئی ہوں نہیں مراد ہونی بیماریاں سڈے گھر پہ اسے کوئی درگا بیٹھا ہوتا نا درگاہ <tops> انہیں آخنا بھی تیرا کھانا ہو جائے خراب آشرکا کھانا خراب ہزار کرو یار جی اس بچارے کول تو ہو ہی گئی سی اللہ تے چوپ نہ نا گا۔ اللہ نے بھی قرآن لفظ اوہی ذکر کر سکے اللہ اتنے اتراج نہیں تھی پیا منہ وولنا یہ بھی تو آخ اللہ لے آؤ گا یار سمجھا دینا گا لو لیا اللہ تلہ لے چلو جی ادھر سے مہر لگ گئی چلو یہ معافی مل گئی معافی مل گئی ہوں اگلی گاف ہوگی میں آوا گا ان شاء اللہ. <fish> <Allah. fish> اللہ بھی نہیں آران کھول جے ان شاء اللہ وکھا دے اتے میں سر ودا آخ میں آواں گا یہ نہیں آخیا اگر اللہ چاہے گا تو لیا دلان اللہ, اللہ. سونے نے پرانے گل لوگ گا یہ گلشا ہر کی رب دسنا چاہتا ہے انہیں کیوں آخیا میں لیا گا کیوں آخیا نہیں ان اللہ کیوں نہیں بولیا رب دسنا چاہتا سی او جڑا فقیر ساڑے فنا ہویا ہو ہوا گا ہو جدو آکے گا فلا تو بعد جدو بقا درتبا آئی تو پھر خود مستفا دی حدیث فرما میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں او در حدیث رکھ ادھر اس قرآن رکھ الور فرماتے ہیں رب فرما میرے ہو یا قرب دے مقام منزل ساریاں تع میں ہاتھ بڑ جانا میں زبان بڑ جبان بن جی پھر آپ, پہ آپ ہی بول دائی. <تصفيق> پھر بولن دیا سی میں لیا گا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> زبان بندے دی سی آواز بندے دی سی نور خدا بولنا ان شاء اللہ اس واسطے نہیں آکھیا اگر اللہ چاہے گا یہ کیوں نہیں مچ بولیا کیونکہ فقیر دی مشیت رب دی مشیت بن اللہ فقیر دا بولنا رب دا بولنا رب دا بولنا فقیر دا بولنا ہو جی خدا کی قسم کر کے توجہ فرما اس واسطے ایک اور گل نہ راوا سی دا گاؤ سا کیرا آپ کو عیسائی آیا ہے آؤ فرما نے کلمہ پڑھ لے میں پڑ سڈا نبی دے مردے کردار قرآن آخر نبی عسا مردے کردار آپ نے فرمایا یار آسان کر آسا دے غلام کرو آئے اسان اپنے حبیب کے گلام تنہوں گھر وے ہر غوث پاک نے گل کی تھی فرمایا لے چل کے مردے کو لے چلے چل لے کے پہنچ گیا حضرت غوث پاک میرا میلا دس یسا علیہ السلام مردہ زندہ کر کردیا کی آخر سن آخد سن کمبے اللہ فرمایا اچھا جگا یا سونا پہلی پرانی خبر ہے یہ شاہی کونی اتنے ہونا یہ اٹھاؤ فرمایا کم اٹھ میرے حکم نال میرے حکم لار. صحیح بولیا سی تھی اٹھدا آیا نال کلمہ محمدی پڑھدا آیا جگلت غلط, غلط بولیا بلا ہے اٹھا کی خیال اٹھا ہوں جنو رڑکے گی محول پکا شرک میرے حکم نال اٹھی لائے اے خدا سی ان باندرا یہ دس وہ دا سی میں لے آنا او کوئی خدا سی ہوں میں تم سمجھانا ایک ہوں شریعت ہوںکت ایک ہوں ایک ایک ایک مثال دینا سمجھا آ سا بیٹھے یہ نے چشتی پانچ روپے پا دے میں دینا اے آدھے نے چشتی نے روپے دیتے نے اے آدھے نے اللہ مینو پن روپے د मैं रुपए क्ड देना यह आते ने मैं अल्लाह ने पंज रुपए दते नेमान दसो इन दोवे गल सचिया है कोई नहीं सचिया ने, ने। पांज मैं दिखे बैठा तो आता मैनू अलाह दुख पांज मैं दे रहे تو آتے نے پلا د وہ آتے نے اللہ دیتے جی یہ دونیں گلوں نے سچیاں کہ جے میرے کو اے ہے شریعت میں د شریت ہے ظاہر یہ میں دتا حقیقت باطن حقیقت ہر شہری دی رب کی دی طرفوں روے دنیا توحید تو, ہی دنو تو ہی دا مٹی سواہ پتا لگ سکتا ہے تے لگ ہی فقیر تو ہے خدا کی قسم کر کے آنا نال سمن جے میرے کو لے کے آدھے نے اللہ نے دتا وہ حقیقت ہے کیونکہ حقیقت ہوئی ہے ہر کسے نو کسی دلا کون ہے جی پھر آدھے نے مینو چشتی دتا ہے تو اے ہے شریعت نہ شریعت دا انکار ہو سکتا نہ حقیقت دا ہو سکتا گل نہیں سمجھ لگی جڑا آپ فرما آتی کبھی میں لیا پاگ فرما حقیقت شریعت دے رنگ چی خری حقیقت شریعت دے رنگ کیونکہ ظاہر بندے تو کیا ہوں نا جگا پاوے اور سی زبان تے اس پاک دی پی ہلدی ہے نا لیا رب سی زبان کہ دی دی ہلیے آصف بن برخیا دے ولی دی ہوں گل سمجھی اتے کئی بندے سوال کر ہیں ات میں گل کر دینا بعض کتابوں لکھا کہ حضرت خاجا غلام فرید کوٹ مریف آپ جانے سن پے دمبا کھڑا سی دبا دبا بولیا حضرت خاجا غلام فرید اٹھ کے نہ لپے جلا شان ہوں اگلے دن میرے یا دا ہوا منازرا ایک دم وہ آخر لسان مشرق نے توسان دمبے ندا سمجھ کر کھوپڑی تھی مت مجی ایسی کمی ایمان دسی ہوں گل سمجھی آ میرے سامنے مولی صاحب بیٹھے لیں, تنویر صاحب پگ داڑی تے نا دی روپ ویخ کے نا میں آنا اللہ سونے اور کے جا تیری شان تو آدھے بھی آن کئی وارا آ سونی شہ وے کی نیا بلے والا تیار شانا <تصفح> یہ مطلب ہے تسا اور سوہنی شہ ن خدا سمجھا ہوں دسو روزانہ ایسا نہیں میرے خیال دے ہر دوسرے چوتھے بندے تو دہان چ نکل ہی رب سویا اشارہ کرتا ہے پیا وب سونے تیری شانا اشارہ بندے والے تو شان کہ پہ آلوم ہوا ویخل پیا اکا ادھر ویخ رہی نے دل خدا ان آیا؟ آیا؟ پر یہ گل اس کھوپڑی اچا سکتی ہے جہاں مسلمان جہی سر چوہید ہوئے جہاں ਸਿਰ شرک نالیا نا کھوپڑی شرک نال ان جدھر ہی ویکے گا شرک شرک شرک, شرک مجال سوسری چلیا میں شان ہودار چیٹا گم ہو جھتا مخلوق نو ذکر مولا کائنات کا کردہ توجہ سے کوئی نہ آخو نا سبحان اسلام نے فرمایا کوئی تخت لایا تخت بڑی دور سی دور تخت حضرت نبی گل کئی آدھے تا سباب تو جائز ہے جی اگلے دن مناظرہ میرا ہو گیا تو امریکہ بھی ہو کوئی بھی ہو جو سامنے ہو اس سے مدد مانگ سکتے ہو میں آخر اچھا اتاحت الاسباب ہے فوق الاسباب جائز نہیں ہے میں یار کچھ سمجھاؤ دا تاحت فوق دا کو سمجھا تو جٹ بندے انہوں تحت فوک کا پتا ہی کون اور میں سمجھاوا تھوڑا جٹکی بولی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آو ساری رات بھی بولنا جو میں پا تن آ رہا تفنے ہاں ہاں ساری رات نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی نہیں تو میرے پیا جو کچھ ہوں گا ہر گل سمجھا جی کا حتل سباب کا مطلب یہ جو سبب اللہ تالا نے کسی کام بنایا اور سبب پورا کرو تو شاید آ جائے یہ تاطل سباب ہے جی پانی کھڈاس پاؤ موٹر لاؤ ٹو لاؤ نلکا لاؤ نلکا موٹر پپ یہ پانی کھان کا کی نے سبب پانی کا کھڈا کی نے ہوں جا بندہ بھی لاگ گا پانی نکلا ہے پاوے کافر لاوے پاوے ایو اچھا فوکل اسباب کا کی مطلب ہے بھئی جی سبب سبب نہ ہو مثال دینا پانی کوئی نہیں پتھر پہ پتھر ہوں اینا مجمع بیٹھا ہے کہ سان کوئی آ کے اس پتھر چی کڈ کے واؤ کھ سک کیونکہ یہ سبب نہیں نلکے تو اٹھ سکتے سر لیکن ہوں پتھر چانی کھڈنا سڈا وا کوئی نہیں اے دا مطلب عام آم اتھے مومن عام وہ بھی آجز کہ کافر سارے آجز جتھے سبب نہیں وہ ہے فوکل اسباب جب سبب ہے وہ ہے تحتل اسباب وہ آدھے نے تحتل سباب جائز فوکل اسباب شلک اور میں کیا بد بخت تحتل اسباب نلکیا پانی کڈ لینا یہ کافر مومن سارے ہی کھتے ہیں چلے جب اسباب نہ ہو اللہ نبی ہوں میں سال قرآن چمجانا آخو سمجھانا سبحان اللہ سدکے جانا قرآن بنی اسرائیل کٹھے ہو کے جنگلے تی کے اندر حضرت موسا کلیملہ سلام کو کلیم پانی کو مہربانی فرما اپنے رب کو سوال کر حضرت رسے اللہ علیہ السلام لے پتھر د ماریا قران فرما ہے بارہ چشمے جاری ہو جد کوئی سبب نہیں لگا سارے چل کے نبی موسا کلیم دول آئے کھڑے نے نو پتا سی ہوں حضرت موسا کلیم زور چل سکدا وے اے اللہ دے نبی نے ہونے دا ہی کم دا نہیں توجہ فرما حضرت حضرت کسی کا ہاتھ نہیں سی جا سکتا بڑی دور پیا سی حضرت سلحمان درسنا چاہتے سر سبب نہیں پہنچ سکتے مقام دی مدد منگنا اللہ دے دے کول سلیمان پیغمبر نقل فرما کے اللہ نے بھی موہر نہ چیڈے سلے من سی جا گئے میرے خیال لگن لگ لگ پیبان اللہ بابا جی آدھے نے دن اترے تک نہیں سوندے اچھا تو میں مڑ سوچ جا سا سونا تو میرے آم ہو جانا جی تو میں چند گڑی تک بیٹھا جی گل گورجیا جی سدکے گئے حضرت سلیمان پیغمبر قرآن ویخ لے اللہ دیا بندے اللہ سونے دے نبی یہ ہوئی اقیدہ ایمان جڑا اللہ سونے نے سانو ادا فرمایا وے غور فرما یہ ہوئی صحاب صاحب کرام دلہیا ہوئی شہیدان دام دا والے بندے مینال نبی نس وشوسوال سمجھ لے اللہ فرماؤں میرے تو انام والے سوال کرو یا مولا انام والا فرماؤ ہوں سن لے انعام والے انام والے کیڑے کہڑے نہیں توجہ رکھ انعام اللہ دا کی ایک کوٹھی ہوئی روم ہو باتھ روتر روم, روم اے فلانا روم بیڈ پچھے آن बाेदा होवे इत इट हराम की बड़ी होट इत गरीब देन पसीने लुट लुट के बनी हो जनाब जी हर शै सवन वन सवन्नी लखा दे उ पी हो बार पंज सत ग खलोतिया होने एक बाजी की कमाई दी एक अम्मा की कमाई दी एक धी की कमाई दी एनाम पा दसना انام کھلوتیاں سراج اندر جناب کچی پائی ہو چڈی پائی اے باہر میدان چاہ رہی ہوسے ہاتھ دے بلہ ہو کھلا ہوسے ہاتھ اے ہوم والے نے ٹھیک ہے نا کدھر غلطی کھا گیا میں یار کمال نہیں تو آپ تو روزانہ آنے ہر کسی کو کوشش ہوئی یار میرا پتر یہ ہوئی یار کی چکر ہے کدھر میں خطا کی یا تسا میں آنا یہ ام والا ہے جا ٹولا جائٹرین دس لکھ کا بنیا واگ باڑ جوگا ایک فلشا ایک ہوئے اتنے اج بہ کے اخبار پڑھ جوگا موبائل کان نال لگا ہو جا انام والا بندہ تیار ہوا جام ٹھیک کسی نا یہ کون ہے انم والا بندہ ہے دعا منگیا کرو اللہ اے ہو جہاں راہ وقا منگیا کرو دعا منگو گے اج تو بعد کے نہیں کب سے آئی جان شکنج ویلنے میں گنا چشتی آخ ਹੁਣ رو باؤ ہوں روے تا منا والے سن اے انعام ہوتا سکھ انعام والے نے یہ انعام ہوتی والے جناب انگریز انعام والے جنا کوئی بڑا دلہا ہی بنتا پیسہ چوکھا ہوں کوٹیاں وڈیاں نہیں ہوں کوئی غیرت دین بچاؤ خدا دی قسم کر کے آنا اس بندے زندگی سادی ہوں میرے نبی سرور نے فرمایا مشکات شریف دی تقریباً دوسری عظیز نامدار نے فرمایا میرے مدنی تاجدار نے فرمایا دادے بکریاں دے چروای پنڈوں اٹھ کے شہر آ جان گے مال لچے پاؤ گے ایک قیامت دی نشانی آنے دسی محل لچے پا کے فخر کر ساڈا محل ویخو بنگلہ ویخو کگر غیرت اپنی ویچی ہو ہونا وے جہنم تا جا کے محل پائے ہونے نے اللہ دیا بندیا رب دام دا کی اللہ پڑا نہیں فرماؤں سوال ہی اللہ فرما پے جڑے بندے میرے میرا میرے رسول کا آخیا منگے حکم من فرما کرنامی بڑا وانگے یا مالا انعام والے نے فرمایا او پہلا انعام ساڈا نبوت داوے دوسرا صدیقین دے دوسرا سدھی کیل توجہ فرما لبی کی سردار سید البیا نے فدی کین سردار فدی کے اکبر نے وشواد شہید سردار حضرت امیر حمزہ مولا حرسین سبحان اللہ اور سال جہاں دے سردار غوث پاک میرا آخر سبح خدا دیا بندے گور فرماؤ اے اللہ بہت شریق میں و نبیا نبی ایسے نظر آئے نے جام سلحمان اللہ سونے نے بڑے وخشے سو بادشاہی ساری روئے زمین سی جن بھی انہوں کے ڈابے سن ہاوا بھی انہوں دے ایک بادشاہ ہے سارے نبیا ایک نبی اللہ ہے چاہا کہ اپنا ایک نبی یہو جا بنائیے جنہوں ہر شہد دولت دنیا کی اتا کر دیں ہر وہ پتہ راز کی سایا ہے راز یہ مت والے دل کئی کوٹیا والوں نے ازر پیش کرنے یا مولا مول سل دنیا بڑی سی ساری حکومت بڑی لمبی سی سانو تیری یاد کا ویلا نہیں سی لبا غفل گزار دیتے نے غفل دیت گزار چھوڑا اللہ سونا فرما گا میرے انہوں جاب دے ترے جن بادشاہی انہ کو سک کوئی نہ فرمایا دس پھر سان بلایا یا مولا تین بلاؤں گا سولہ میں کوئی پل پل سا تین یاد کیا کوئی جہاز آلہ سوڑے نے پیش کرنا گل کرو آخر گے یا مولا آؤ اصا کی کریئے جنا چر جہاز درد ابھی نہیں سام بٹھا جنوس نے سامنے ان چر جہاز نہیں سی اٹدا आ, तेरा तख्त हवा टुटा खास सुभाव तेरा तख्त हवा में टुटदा जी अच्छा ना पेट्रोल की लौड़ होंगी सी ایئرپورٹ کی نہ پائلٹ کیڈنا ہر ہی اڈا جب مرضی سرکار ہوا ہونا بٹن بھی ہاتھ نہیں لانا پینا انہیں ہا نے آپ ہی تھلے رکھنا یہو جا تخت حضرت السلام نو اللہ نے اتاف فرما ہوں رب اتے سی جہاز اللہ فرمائے گا تھا سلیمان تو تو ایر ہوسٹس بٹھائی سی جہاز کوئی نہ ہو تو اے اے دو بغیر ہی رو فرماوے گاؤ جہاز ننگی بڈی یار تو سولہ سال تک دیویچ خانہ خراب ہوگے جہاز نہیے کہڑے سن جے باجی تو بغیر رکھتے نہیں سن رب نے رگڑے پتن آستے سارے دنیادار حضرت سلیمان نو پیش کرنا یہ حکمت سی آپ مال دن کی سائیں سلطان باح فرماؤں گا جو <تصفيق> Ha <laughs> ha نبیا نو ویخیا ایک نبی دنیا دا بادشاہ نظر آیا جے میں سی وہ بھی درویش نظر آئے میں جے صدیقین کین مولا علی نے علی کی نچ میں علی مشکل کشاک سی کی نچ میں زندگی پاک کا مطالعہ کیا میں کوٹیاں پلڈ نہیں آیا علی دے لے جدو میرا سید سمبیا پاک نے اپنی بیٹی پاک علی دے نے सुने एक खेस सानू दिता रात हों थलिया विछा लें दिन होंसी सी बकरिया पत्थे पा लेंदा <laughs> बंदा आजा, आजा वे। तो अज आ जाए तो आ जड़ी त्रक गई आप یہاں تہ آخر ہے ہی پاگل ہے بندہ پر یہ کوتیا یہاں کوتیا انسانوں کا کی پتا ہے شالی مشکل کش آخ سبھان لا چل سونے اپنے محلہ گڑے جہان دے سونے، چاندی بلا کے وہ ہوں ساڈے تسن ڈائیں ہس میں سر جی دے سکول والی کتابیں لکھیا وہ تو بےچار کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بندے کیسے رہتے ہیں میں آخیا جی آو جی تے ورگے ڈنگر کا پتا واقعی کو نہیں انہوں نے کدو پتا میں حسین شہیدانے میں کوٹیاں بنگلے نظر نہیں آئے میں سارے نوے نوکیا اللہ بھی محل مل گا نگر ولا کو ملی نہیں ہاں میں بلی دکھا مینو ایک میرے دبے دی کرامت سی مردے زندہ کر دیتے تھے میرے ددے کی کرامت تھی مردے زندہ کر دیتے تھے میں کی بولا جناب کی بھی کوئی ہے دادا جی تو مردے زندہ کرتے تھے اور جناب اور چپ میں آپ دسنا آپ دیا مردے جی کرتے تھوڑی کرامت ہزور کی وہ نہیں کٹی آؤں گا مراد آپ کو تھوڑی کرامت خدا ہی قسم کر کے آ हजरत बाबा फरीद बोलिया फरमाते रोटी मेरी का लावे मेरी मुख जेड़े खान गे चोपड़िया उ सहन गे दुख आला, आला। मैं ख्याल सैया जब आप पलंगा ते आए خلافت پتا کتوں لبدی ہے اقوام سلسلے بند ہو گئے خدا بھی قسم کر کے ہوں ولایت سلسلے ادو چلتا میں اگلے دن گیا کسور شہر بولہ شاہ سکار دربار سے اشتہار چنگیا کش نظر آئے سدھی کین دولا سی علی مشکل کشاقا میں چیز کی زندگی پاک دا مطالعہ کیتا ہے میں نے اتنے محال کوٹیاں پلڈا نظر نہیں آیا جاؤ علی فرماؤں رے میرا نکاؤ سید لمبیا پاک لے اپنی بیٹی پاک فرما سی سانتا رات ہوتی سی تھلے بچا لے سا دن ہوتا سی بکریا نٹے پا لے سا ए बंदा त्याज आ जाए जारी तरक् गई आपता इनाखा है ही पागल है पागले बंदा पर खोत्या खोतिया इंसाना का पता है शाली मुश्किल कुशा साख तो सही सुभा ला चल्या और सोने اپنے محل اگلے جہان سونے چاندی بڑا کتابیں بہت بچار کو پتا ہی نہیں بندے کیسے رہتے ہیں میں آخیا جی آہو جی تے ورگے ڈنگر کا پتا واقعی کو نہیں سن کدو میں مولا حسین باد کے شہیدان ویخیا وے مینو اوے بھی کوٹھیاں بنگلے نظر نہیں آئے میں سارے ہی ویک اللہ دے ولی اوے بھی محل مل گیا نظر تھی بلایت ولایت کبھی کوٹھیاں کوٹیاں میرے ملی نہیں ہاں میں ولی بلی دکھاؤ میں نے ایک آدمی میرے دبے کی کرامت مردے کر دیتے تھے میرے ددے کی کرامت مردے دندا کر دیتے تھے میں بلا جناب کی بھی کوئی ہے جی تو مردے دندا کرتے تھے اور جناب ہوں چپ میں آ بلا تاری دسنا آدھا کی میں آسان زندہ مردے پہ کر تھوڑی کرامت ایک تھوڑی کرامت خدا سب کے بابا فرید بولے فرمے نے روٹی میری کا دکھ وہی سہیں گے دیا سائیا جا پلنگا آئے پھر ہوں ولات خلافت پتا کی تو لبدی ہے اقوام متحدہ سے سر ہاں رسول اللہ لالی ولایت خلافت بند اتوں سلسلے بند ہو گئے خدا بھی قسم کر کے ہوں ولایات کے سلسلے ادو چلتا میں قصور شاہ بولہ شاہ سرکار کے دربار سے اشتہار چنگیا کھڑا ایک پیر دے بارے تو تھلے پتہ کی لکھیا ایوارڈ یافتہ اقوام متحدہ پیر تریقت رہبر شریعت تو تھلے لکھیا ایوارڈ یافتہ اقوام متحدہ ہاں ہر فکر گیا یا اللہ اج تک تو یہ سنتے آیا بھئی یہ کسی خلافت مل رہی ہے خلافت جڑی اقوام متا جی شیتانت اقوام متا ہے جا کے شیتان سے خلافت مل رہی ہے میں کیا کم ہوں ادھر بند ہے کیونکہ سید لمبے آتے چٹائی سے بہن سو تو فکیری لینا ایک طریقہ جہرا مستفا دس گیا وہ میرے لڑنا پہنتا ہوں کام بند ادھر سلسلے بند تو ہوں فرنگی فیض جاری ہر غوث تھانے روس کتباں تھانے گوساں کتبا بھی تھان ہاں یہ جگہ پر فیض دے رہا ہے فیض فائز جا دے نا کنجرا کلو پہلے جی نبی میسار سرکار تو اللہ ملائے پیکر غیر پیکر پیر ہوں سن جی عزت وال دی نگاہ تک نہیں خدا دی, دی. دی قسم کر کے آنا بلخ اندر ایک مسجد ہے بلخ بخار آ جانے افغانستان کا علاقہ اتے ایک مسجد ہے وہ ایک گورنر بی بیبی سی انہیں بنوائی گھر والی کپڑا سی ایک کپڑا ہونا دا آنسی تا بی بی پاک دا گل سمجھ ریلت ابن بتوتا ایک کتاب ہے بڑے, بڑے تے سجا ہوئے ابن بتوتا وہاں دا نام سے لکھا نے میں بلک شہر چیا اس ویل اج تو پوچھے سات سال پہلا میں اتنے ایک مسجد ویکھی بڑی سونی تے میں پوچھا کھیتی مسجد ہے کہ بنوائی انہیں آخر بی بی سی اس ویلے گورنر دی کار والی سی انہیں بنوائی پوچھا بھی کیون بنوائی سر آخر جی بنوائی اس طرح سے خلیفے وقت نے جرمانہ کر دا سی کچھ سزا رکھ دیتی سی بلا خالی گورنر کی کاروالی نے آخیا کہ گریب نے نہیں دے سکے وہ سیتا کپڑا پیاسی کپڑا بڑا قیمتی انہیں گورنر کی گھر والی گورنر بھیجا بھی خلیفے جا کے کپڑا دے جو آکو یہ تے جرمانے کے مل کا ہے انہیں جا کے دتا बादशाह सोचा उस साख्या यार एक औरत ही मेरे चंगी रही मैं जुर्माना की बैठा और सारे की तरफों कपड़ा वेच के मन के दें जो गैरत आई ना उस आख्या यार गवर्नर नु आख्या जाए अपनी घरवाली वापस कर देने कपड़ा चुकिया तो वापस आया घरवाली ना बादशाह माफ कर दिता नहीं लिता कारवाली कह का लगी यह दसो एस कपड़े के उदशाह नजर पै गई हांख्या सामने वेख्या सदके जावा हूं उस पाक बीबी तो एक गवर्नर की बीबी है उसमान पीर दिया बीबिया का की हाल होना गवर्नर की बीबी आख्या कपड़ा نگاہ غیر بندے پا تو مسجد بنواؤ وہ کپڑا ویچیا گیا اور بلک مسجد بنوائی گئی اور امام ابن بنے فرماتے ہیں میں وہ مسجد خود دیکھ کر آیا سویا اس ویلے پھر ولایت آپ ونڈی سنی جدو ایڈی گیرت والے شرم ہیا بندے ہونی ونڈی سی ہوں, بندے ہوں بندے؟ تو سی پھر, پھر شرم حیا دے تو ہیاج اسے کپڑا وہ آتی ہے جی گرتا کپڑا پا گیا میں نہیں پا سکتی کپڑے کے اتنے نظر خیر پی گئی ہے میں پھر کی خیال ہے وہ بھی اتر گئی پھر جانور لگے کھوتے کتے استعمال کر کے بوڑھیا پھر فلم بننی پھر وہ ویخنا پوری قوم نے یہ کیا ہو رہا ہے جی ترقی ہو رہی ہے تو پھر جلد پیر صاحب نکلنا اس کام کا بلے بلے بلے بلے انہیں پھر فوک مارنی ہے ساحب الٹا وہ جیسے مسائل کزاب مسائل مزاب سنا جھوٹا دادا ددا دین ہزور سرکار کے دور وہ کسے آخر یار جو تلا کرنا میں نبی ہاں تو نبی آخر اس دمانتان میرے اکھان دے تب کچھ کرو ایک بندہ سی اک سی ایک ہے وہ ہوں مسائل کزاب صاحب جڑے نبی سن ملوے کا دیا مانگو اور سائی ہو رہا نے جناب کر کے منہ پھوک ماری لاؤ جڑی دوسری سی وہ بھی گولو خراب ہوگ چنگا ٹکریا بچارا کون ویلی آ یہو جہاں پیریو جی فکیری کاغذ بنا سنی پتا ہونا چاہیے سارے آدے نہیں سن سڑے بیبیا گھر بنا سن بابا جی سمجھ نہیں آئی گلو ہوں مان لو جو ایڈے ہے سن شرما کیڑی کیڑی شہاندار ہو رہے ہیں اللہ لےو حضرت سیدنا صدیق کے اکبر کے گھر میں کپڑے بنانے کا کام ہوتا تھا آپ بسال تھے نبی پاک سرکار نے فرمایا عورت کے لیے بے عورت کو سکھاؤ سورہ نور عورت کو سکھاؤ چرخا کاتما تو اس لیے دیا بیس تے مطابق چرخا گھر بیٹھ کے کتدیا سن ساڈی اما ہوا پاک بھی یہ کام کردیا رہیاں نے سرکار جی ان بیبیا ओ शर्मो हया भी होंद् घर भी बंदिया सब माशाला मुड़शाना बशाना भी ते चलन दी दफ्तर में कहा दफ्तर चौता वाली है, कमा के लाया अस कमाने पूरी नहीं पी तू कमा तो पैर रजे ویو تو کتنے تریقت دیکھو پوچھو جی سکول میں گئی ہے میں کیا میں بلا پائی آ گوشت واسطے تو بھی ہزار کا فرق ایک تھک گوشت کے اوپر بیا ترجا ترکی جی جی پوشت جڑا لایا کن کا فرج لایا مکھی بہن دینا کیوں جرا سی پہ جانے پائییا پوشت بھی ہزار دا فرج تے مسلمان بھی بیٹی دفتر چ رو لے وہ کوئی فرج نہیں کوئی تالا نہیں بوہے کھلے پنجے دل ٹور تو, تو واپس آنی پروفیسر امریکہ مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کی خصوصاً خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم پر نظر رکھتے ہیں خصوصاً لڑکیاں لڑکیاں واسطے خصوصاً کیوں لگا کھڑا ہے ہوں تو بائی مولویا واسطے بھی پونے چھ ارب آیا پہ مولوی کھولو ستنا اور بھرو ٹینڈ ترقی کرو جنہوں अगले दिन अखबार चाहे आठ हजार मौलवी अमरीका में बुलाए गए हैं कि उन्होंने आखिया आओ हम तुम्हें बली बनाकर भेजेंगे की ख्याल है भाई तो मौलवी के कच्छा मारन दो चार लाख वीजे दा लगदा सी, हूं मोती लगन लगा कंप्यूटर कारण इंटरनेट <laughs> तो लाहौर का एक मदर साहब बड़ा वना नहीं लेता इंटरनेट चलाया राबला साहब रात बिलू प्रिंटा फ्रिचारि ईमानदारे शहर का मुफ्ती है سارے شہر ضلع مظفر گڑھ علی پور کا مفتی سی ان سارے ترقی والے پاسے پائے سارے تانت پائے ترقی والے پاسے گئے اندھی پوتری پڑھتی سی یونیورسٹی رات نے اس انٹرنیٹ دے اتنے انگریز نال ملایا نمبر یہودی نال چھو آخیا آ جا مفتی صاحب کی صاحب پوتری صاحب ہو سچا واقعہ میرا سر بن کے سوڑ دو رات اس انٹرنیٹ کے اتنے یہودی نے لے آخیا میں تیرا ویزا لوا دینا پہنچ جا ہی بیٹھ کے ویزا اے پھر جناب لیڈی صاحبہ لیڈی صاحبہ اٹھی کار گئی ڈیڈی میں جا رہی ہوں کنجر منہ وی چلی گئے مہاپتر ترقی نے ٹور چلے گئے گئی دو مہینے یودی بدکاری کراندی رہی دو مہینہ تو بعد اس نو نال لیا شہر چھے ہو کے خرد لے نا کٹے ہو کلمہ قلمہ ہے اپنایا دو یہ پہلو تھی دو مہینے پہلو دے چکی ہے کلما اپنا سارے انگریز مسلمان ہو جانگی. انہاں آخر سانو چھیتی کرو میم پڑھا میم پڑھاؤں خدا مسلمان ہے دو مہین انہاں جناب کلمہ پڑھایا نکاح چا کرایا نکاح آخر ولیمہ تو چو بھی لا کے پھر گیا اے ہے ترقی انٹرنیٹ ہوں سمجھا انٹرنیٹ نہ دسے واسطے تاکہ رات نلکل اتنے بیٹھا ہوٹر تو ادھر یہودی ٹھیک بہتری خانے نگا بیٹھا انٹھا اتنے ہی گل کر لینا اس واسطے مولویا کے پیرانے سارے نے بے گیت بےمان بننے واسطے نا ہوں توڑے چھ ارب روپیہ ہوں مولوی کوخلے واسطے جاؤن پتا کی آدھا دین پڑنے واسطے جاؤ میٹ رکی آ نہیں جی تو پھر جاؤ تم تو میں شہر ہو میٹرک جب نہیں کیا تو کیا شعور آئے گا میں آرادو تسا ہوتے نا امریکہ دے ٹٹو رسول اللہ دے دورے چ تو تسا رسول اللہ لوگ نہیں سی تو دین تخنا تھی رب نالے نہ کلین میٹرک تھلے کرا لین دے اللہ فرماؤں اللہ فرما انپڑھا یہ آکر نہیں خیر الٹرک تھوڑے کراؤں بعد بعد رسول بھیج میٹرک ہو میٹرک کر لینا تو شیتان بھی بن جائے بئیمان بھی بن جائے سالن بھی بن جا اوارا بھی بن جا پیو کا گستاخ بھی بن جرام خور بھی یہ تٹو گلام بھی بن جا ہزور دین کا دشمن تمیاں اکھا وکھا ہی بن جا سارا کچھ بن گیا اس واسطے سو ہوں پیسے تا یاد رکھنا دو ٹولی سنی ع کے دشمن ہے اہل سنت و جماعت صحیح اسلام مذہب حق کے دشمن ہے ایک جو سکولوں میں تیار ہو رہا ہے جدید طبقہ جدید جدید جدید یہ سننی نہیں یہ جدید یا فرقہ ہے جدید یا اس پر کہتے ہیں علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبامی رحمت اللہ علیہ جنہیں شواہد الحق اور جناب حجت اللہ علی اللہ امین اس طرح دیا کتاباں لکھیاں امام بہت بڑے آپ فرماتے ہیں وہاں بھی اسے زیادہ خطرناک مسلمانوں کے لیے یہ سکول والا طبقہ ہے جو خدا رسول کے دین کے قاتل اور دشمن بن رہے ہیں سنو ایک کتاب میرے پاڑو سرف سے آئی ہے اس کتاب کا نام ہے عربی میں متابق قطل اختراحت السریجہ اخبار اخبار سید البریجہ اس کا ترجمہ کیا ہے مفتی احمد میاں برکاتی حیدرآبادی میں اس کو چھپایا ہے تقدیم لکھ کر پی ایچ ڈی ڈاکٹر مسعود حیدرآبادی میں اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 81 پا اردو میں حامد اینڈ کمپنی لاہور سے مل جاتی ہے سفر نمبر اکاسی پہ لکھا ہے یہودی کافر پانچ سو سال سے زیادہ عرصہ اس بات کی تحقیق کرتے رہے کہ مسلمانوں کو کیسے برباد کیا جائے تو آخر پانچ سو سال کے بعد اس نتیجہ تک پہنچے کہ جگہ جگہ سکول کالج عام کرو اسے واسطے کملا اب وہ دور ہے پنج روپے پرا پرا نو کے راضی نہیں ہوں پیر پیر دی خدمت کر کے راضی نہیں دی مالی مالی راضی نہیں پا پر روپیہ دے کے راضی نہیں کہ امریکہ ماں لگتا ہے چھ ارب روپیہ دتی خرا مولڈیا میں پوچھتا ہوں تیس لاکھ مسلمان افغانستان میں امریکہ نے بموں میں مار دیے عراق میں ہمارے غوث پاک کے دربار پر بم مارتا رہا چودہ لاکھ بچوں کو اقتصادی پابندیوں کے ساتھ معصوم بچوں کو موت کے جھاٹ اتار دیا ہزاروں جانیں بمبوں کی نظر کر دی عراق میں راج ملا اور پیر اور اس میں پڑھنے والے کا وہ دوست بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے لو ڈالر اور کڑی مینو دو دب کے مر جائے جدا اج کا دے پیچھے اپنا دیتا ہے خربوزہ گدلوں کے ہاتھ جائے تو خربوزہ نہیں بچتا بگیالوں کے منہ چ بکری جائے تو بگیالوں کے منہ چ بکری پر عزت منڈے چھوڑ بکریاں بگیالوں کے منہ چی بچ کے ہوتی اتنی قوم دی مت روڑ گئی یہ گلا نہیں سن کیونکہ مسلمان دو چیزاں اپنے ایمانج غیرت بھی بہن بھی اور دوجا اللہ رسول کے نام دی مومن ایمان نالی سمجھ لڈے ہی بےمان ہو گیا سانوں دون رسیل کی تمیز نہ غیرت دی تمیز نہ سانو خدا رسول دے نام دی تازیم دی تمیز اشتہار تب رسول دے نام لکھ کے نالیاں رو لکھو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں علی فرماتے ہیں تانی کے کنویں میں مٹی سنو پانی کے کنویں میں شراب کا کترا گر جائے शराब का कतरा गिरे एक कतरा शराब का खूह मिट्टी बंद हो मिट्टी के उ मीनारा बोले मैं ओला फरमाते मैं उस मीनारे उ खलो के अपने रब सोने का नाम नहीं लवाना बेदबी हो जाए ईमानसो ऐसा इश्तहार कितने लाने ج سانو کوئی فر کے پانچ منٹ نالی اتوں بہ چڑے گوارا ہے سنی بریے بےمان ہو کے مریے رب سونے دا حضور دا نام پا کتے اشتہار سے درود لکھا گلیاں چلا چلنا تے نالی دتوں لا پھر وہ گرے تے تھلے نالیے نالی ہے؟ جی قرآن خدا دخبار سے لکھا تو نالیاں روز گاٹو اس قوم نے انگلش نے ایک روپیے دی پچھان دتی ہے باقی کچھ انگلش نے روپیے دی پچھا بڑی دتی رپیہ ٹھیک پیا ہوا آپ چک لینا ایمان نال دسو کہ نہیں ٹھیک سے روپیہ چکنا ہے اور اجتماع ہو رب رسول دے نام رو نام ہوسل اخبار سات دا اخبار جنہ نہیں پڑھا دو پڑھ لے ہوں ردی بن گیا شیرا کے حساب سے قرآن لو پیا نیا ردی ہو گھر سیسی چکلا لیا جاجر واؤد سان ن ہزار ایمان ایمانسو جہا بھی لایا ہوں کجرا لیا ہوتا قرآن آستے <سؤال> رب نہیں پیار پیا دی قدر دل دی میرے قرآن لڑوں زیادہ ہے مسلمان انہوں سن نہیں آ سکتے یاد رکھی اہل سنت وا جماعت کی میں آخا گا اسلام دے دو ہی دشمن نے ایک وانتی سکول اور انگلش سے اتفاق رکھنے والا اور دوسرا نبیوں ولیوں کی دشمن جماعت جو شرک شرک شرک شرک حقیقت پٹو تیو ہی نام اراد سارا بڈ سر سید احمد خان دا نام سنے سر سید احمد خان کہتا تھا وادیوں کی تین قسمیں ہیں نرا بہادی ایک بہادی کریلا ایک بہادی کریلا کنیاں کپڑے بھی لا لیں کپڑے ہاں تو آج جنیا فلموں تے دنیا اج دفتر چاہیے پھر اے سکول والی نے جڑیاں الیکشن لڑکیاں پھر ہزار بندہ بھی ہزار دلی کھلوتی جیلی جنا چی ب نبی سرکار کا تین سمجھتی سی اللہ دا قرآن گھر بی پردی بھیت ہی شان سی, سی جنت, دی جنت واً واً enfin <ismo> اجنا رو لیا ہے سار رو لڑی کہڑی شہ میں ہالے کھڈیا کچھ نہیں تو سامنے دسویں نی انگلش ہاں آہ, آہ, لیند آہد, اہد رب ربد کرنا میرے کرنا رب نہد کرنا پیش مولا دی مارگاہ چنا جی ایماندار دکھو اے تعلیم چلانت اے, اے مضمون پتہ کی جی یہ مضمون اُتے لکھا عورتیں بےدار ہوتی ہیں یہ جاگی بیٹھی ویک یہ جاگی بیٹھی ایماندار دس جب سا یہ پڑھے گی تو آپ آخن کے ای بنا پھر پتا ویچ کی لکھا آخیا عورتیں پہلو ستیاں سن یہ لکھا مجموعت پہلوں ستیاں سن ہوں جاگ پہ نے جب جاگیاں نے نہیں کوئی کلب گئی ہے کوئی فلم آ گئی ہے کوئی ٹی وی گئی ہے کوئی نچ کرائیے کوئی کتھے کتھے ہر بندے بڈھی کام کر دیے پی ہر بندے بڈھی دھی پی ہے میں خیال لانت خدا دی پونے اس نالتی رہتی سن سوا ہے سائنس دانوں کو کیسے پتا چلتا ہے کل بارش آئے گی یا سورج گرن ہو گئی سائنسدان کیا نجومی نہیں ہوتے نجومی یہ تو نجومی بھی دس دیکھ لیکن ایسی باتوں کی تصدیق کرنا حرام ہے نبی پاک نے فرمایا نجومیوں کی اور کل کی جو بات لوگ بتاتے ہیں ان کی تصدیق جس نے کی اس نے محمد کی کی حدیث پاک ہوں سنو میں تھنا یہ نام مراد ایک دس ہے دن کل گرن لگنا ہے تو فلان لگنا ہے یہ نہیں دستے یار زلزلہ آنا جی اگلے دن ایران چیا ایران چیا تو سوا لاکھ بندہ زمین دب گیا سائنسدان ستے سن کوئی داسی دے زمین کا ہیر فیڑ لا لو کے چلو بندے کسے پاس نکلتے جاندے کی خیال ہے کملا زمین کا چکر نظر نہیں آج نو کوئی شاید دس ولڈ ٹریڈ نو جدو بچے نے اللہ کے بندے سب ڈرامہ چکے نے لگ گیا ٹھیک نہ لگا سر رمل، رمل لکیر دیکھ کے حرام نہیں نا جانا حساب وغیرہ حساب کر نا یہ حرام ہے تھا سمجھ آ گئی نے چوری اس طرح نہیں لبھی جاتی آرام اس طرح کرنا چڑو سڈے شہر علی پور دفے کا وہ چوٹا پیر بن بیٹھا حساب کرنے والا چوریا کا مراد نے ایک دن چوری ہو گئی بندے اندر کو اگو ٹل چل آیا انہیں آخیا سورے اٹھ کے ایس پنڈ جہی بڑھی سر ہوگی نا سو سو سر تے گی اٹھ کے وہ تاری چور ہو سورے اٹھے نا तो उन्हें झातिया मारिया इधर उधर सेरण पी सिर तो सच्चा वाक्य ईमानदार जिनी चोरी भी पी हजार रुपया चोरी होया पै गया हूँ पीर की बाजी होर हूँ फिरन ना ना ना भी ना बे मैं झूठ बोलिया लित्र पैन बे ना मुरादा तू पिछलिया ने कराया होने अखीर बाजी उन्हों आ ना जो झूठ बोलता मैनू तो अल्लाह से बंदा जे चोरिया इंज लिया ना तो हजूर दराहे इंज का मसला आ जाता हजूर दराह चोर लभण का एको तरी तरीका जो लिखिया रखा गया या गवाह होवन गवा होवन जिना वेख्या یا منہ فرار کرے بس سمجھ نہیں آئی گا چیز برامد ہو جائیں یہ جہالت ہے نظر نہ لگے اس واسطے ہانڈی پٹھی کر لیں گے ہانڈیا انڈیا نال نظر نہیں رک دیا ہوگی یا کئی بندے فصل واوا چنگی گئے نا ہاں کلار دے داڑی روشنی داڑی شریف مسئلہ ہے میں کیا یار یہ دسو قربانی کرنا کہڑے نبی سنڈت قربانی دیکھا لگتا نبی سنڈت ابراہیم علیہ السلام اس سنت کو پورا کرنے کنے پیسے لوگ دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار پہ ہزار بھی بکرے وکد لاک لاکی لاہور بکرا وکد سنت کے کہ ادا ہونی ہے بولو نا اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا ہو رہی ہے لاکھ روپئے داڑی شریف سڈے اپنے نبی دی سنت ہے نبی سونے سرکار نے بچے مارے ابراہیم کی سنت پانچ ہزار نال کرنی ہے اپنے نبی ہاتھوں لا کے نمین تروڑ دے مسلم بن گیا ہزار ابراہیم دی سنت رسول اللہ کی سنتیا نہیں لگتی لاری رکھنے کھنے پیسے لگتے ہیں من پیسے لگتے ہیں شادی ویاہ کے اوپر جانے ویڈیو بنا لا جائے اور سائی اور سائی यार सानु बड़ी दूर तक लै गई धी पैण सौर के बैठी होंगी शेरे पाके तो खड़दला मूवी आलाने जनाब चुकया तो आटाई हटाई इस <laughs> <सोसे। laughs> मां प्यो कुड़ी लिया की बजाय महारा दे के मार दे خدا د مر جائے وہی کڑی مر جائے نہ مراد مول ویک سکتا بلو پرنٹ ویکن والا ساری دیہڑی وہ لڑ چک چکن اگوں جہا لاڑا ہے انہوں بھی ویرت نہیں آتی نہ مراد میرے حصے کی میں بعد پر میں تینوں آخیا سکول اس قوم کی اکڑ مار دیتی موویاں سکول نے دتی مالویاں دتی دہی شریف کے خلاف کالا جڑا او جائز نہیں کالا خلاف لاؤنا مجاہد جائز مجاہد یہ نہیں جہے کشمیر والے دل نہیں یہ فسادی نے مطلب آئی یار تمہیں موٹی جی مثال دینا بھی آ ککھر بیٹھی ہوں پونڈا کی وہتے چٹا مار کے بندہ نستا تو اٹھ کے بندیا پی جائے جا دے آ بے مان مجاہد ایت نو اتوں جارڈر یہ فوج پار کرا کے چھتے لٹا مار کے نہ دو چار بندوکڑیاں بندے ریڑ کے دے یہ نس ہو مگر گا لگتا ہے بندے مرے پہ یہ تو مجاہد تس آئے نا, سائے نا. مجاہد ایسے کھلو دیکھی مو مزاح کلو جالتے ہونی واپس پیچھوں مصیبت پائے گئی کشمیریوں کی ہزار کی ہزار نو مار دتا. ہزار نو لٹ لیا نا مرادان نے ایمان دسو یہ تعداد کرتے کنجر کے فساد نے. اینا دا ہیں جناز یہ خبردار جہاز بعد کھل د شبان بھی آسمیا پیار خبردار جی نو کھل دیتی نہیں تو تیری کھل فرشتے لا لگ گے پھر نہ حضور نبی پاک سرکار کا جنازہ ہوا تھا یا نہیں اور کس نے پڑھایا تھا حضور سرکار کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا نہ وہاں کوئی امام بنا ہے حضور سرکار کی وہ چار پائی مبارک آپ کے حجرہ مبارک میں رہی حضور نے فرمایا سی پہلو سب تو حاضری دیناستے حاضری دین راستے سب تو پہلے فرشتے آؤں گے وہ آئے سن فرشتے تمام نے آن کے حاضری جی پھر صحابہ آئے کرا مرد پھر وہ گئے سن پھر بیبیا پاکا وہ جانے سن سرکار دے چار پائی مبارک دے آس پاس پھر کے حضور سرکار دی بار گائے چین ارد کرتے سن اے اللہ جو پاک محبوب جو تسان دن لے کے آئے سو پورا کر کے سانو دے گئے تو درود پڑھنا نبی کا کسے نبی دا جنازہ نہیں تین دساں کسے نبی نبرستان نہیں لایا جا سنیوں کیڈا مذہب کھرا ساتھا آسانیا نبی زندہ ہوں دے کسے نبی دا جنادہ مبارک موٹے ہوں دے چوکے تے کبرستان آلے پاسے نہیں لی جایا جاندہ تاکہ کو یہ نہ سمجھے اے وی اونا مردیاں ور گئے ہر نبی جتھے وسال فرما دے میں دفنایا جائے جس گاؤں میں نماز لوگ نہ پڑھتے ہوں اس گاؤں میں ازان دینی چاہیے یا نہیں ازان ضرور دیو کوئی آوے نہ آوے نہ او آجرم ازان دلا تو بچ جائے میں تو ہوک دے جہنم ماپے نے نہ خرگوش حلال ہے اور بلا کراہت حلال ہے یہ وہ بد کی لوگوں کے نظریہ پورا کلح موضوع ہے کیسٹر بار پڑھ نے میں پورا مفصل دلائل لال قرآن عدیش وال بیان کیا تاہم میں خلاصہ کر دیا حضور سرکار نو جڑا بشر نہ مننے بشر یعنی بشر دا مطلب جیڑا انسان جڑا انسان نہ مننے ہے منے پکی گا آپ انسان نہ مننے وہ کون ہے آپ نہ فرشتوں نے نہ جنہوں نے یہ سارا عقیدہ آپ انسانوں نے مسلمان ہی بندہ تا ہوتا ہے جنہیں بشر ہاں ایک بشر آکھنا بشر آکھنا تکرار بار بار کرنا یہ بیعد بھی ہے حضور کو خیر البشر کہا جائے افضل البشر کہا جائے کوئی یہ ہو جا لفظ بولیا جائے جس نال نبی پاک دی تازیم ظاہر ہوئے اور اپنے جیسا بشر کہنا یہ کوفرا گل نہیں سمجھی اپنے جیسا بشر کہنا کیا ہے کفر ہے یہ گستاخی اور توہی نے ہے نبی لولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کوئی نہیں کہہ سکا نہ کسی نبی دعویٰ کیتا ہے نہ مارگاہ چی یاد کی یار سا تے ورگے نہیں ہونا ونگی کسی کی اکھ نہ زبان رنگی کسی دی زبان نہ ہاتھ ورگے کسے دے ہاتھ مبار حضور ہاتھ پلہ آ میرے ہاتھ میں پلیت سراپا سراپا پلیت اس واسطے اپنے جیسا جی آیا اے محبوب تم فرما دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں ات مولا علی نہ خلیفہ حضرت ہسن بسری حضرت حسن جی اما پاک حضرت سلام کا دھتا علی پاک تو خلافت لیے صاحب کی حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت کے فرمایا حضور نا اللہ نے فرمایا تسان فرما دا مطلب ہے تو تصا تو کرو آزی کرو آمد آمد آمد آمد آمد آمد آمد آمد تصا آج بھی کرو توازو تور فرماؤ حقیقت نہیں حقیقت ایسی حضور بے مثال ہے آپ کی نورانیت ایسی بشر دے مطلب نور حضور نو جیڑا ہدایت والا نور نہ سمجھے ہدایت والا گل سمجھے جی ہدایت نور نہ سمجھو پکا کافر ہے مرتاد حضور نور ہدایت ہے اور کائنات کو آپ نے ہدایت فرمائی ہے دوسرا نور دا معنی آپ دا جسم مبارک نور سور جسم مبارک <تصفح> اس معنی وچ نور مننا اس معنی چہلے سنت و جماعت نظریہ پاکل ہے اور یہ آدی سے مبارک بھی سابت ہے جس کو مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر ایسا نور اگر کسی نے نہیں مانا تو گمراہ ہے کیا ہے گمراہ ہے جس مبارک کو اگر کوئی نور نہیں مانتا تو گمراہ ہے کافر نہیں ہوگا بات نہیں سمجھ آئی اس گاؤں میں نماز لوگ نہ پڑتے um, اس گاؤں میں ازان دینی چاہیے یا نہیں ازان ضرور دیو کوئی آجرم ازان دا تو بچ جائے یا میں تو تیرا ہوکا اور نہیں آن گے نہ جہان ماپے ل خرگوش حلال ہے اور بلا کراہت ہلال ہے لوگوں کے نگری پورا کلح کا موضوع ہے کیسٹر باہر پڑھنے میں پورا مفصل دلائل لال قرآن بیان کیتا ہے تاہم میں خلاصہ کھ دیا حضور سرکار نو جڑا بشر نہ منے بشر یعنی بشر دا مطلب انسان جڑا انسان نہ منے وہ کافر پکی گل جاپ انسان نہ منے وہ کون ہے آپ نہ فرشتیاں وچوں نے نہ وچوں نے اے یہ ساقدہ ہے آپ وچوں نے مسلمان ہی بندہ تنہیں بشر ہاں ایک کے بشر آکھنا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 اپنے جیسا بشر کہنا کیا ہے کفرا ہے یہ گستاخی اور توہی نے <تصفح> پاک صاحب نبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کوئی نہیں کہہ سکا <متصفح> نہ کسی نبی دعویٰ کیتا نہ نہ کسی صحابی انہوں نے بھی حضور دی بارگاہ سے یہ یار, یار رسول اللہ ابے ورگے نہیں ہونا رنگی کسی دی اک نہ زبان رنگی کسی ہاتھ ورگی کسی حضور ہاتھ تلا آ میرے ہاتھ میں تو سراپا سراپا پلی اس واسطے اپنے جیسا اے محبوب تم فرما دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں ات مولا علی دا خلیفہ حضرت حسن بسری حضرت جنہ سڈی اما پاک حضرت امے سلما دا دودھ پیتا ہے علی پاک تو خلافت لئیے صحابہ دی کی اجارت کی حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت کے فرمایا ہزور نا اللہ نے فرمایا تصا فرما او دا مطلب حبیبا توزو کرو آج بھی کرو تسا آج بھی کرو تے فرماؤ حقیقت نہیں حقیقت ایسی حضور بے مثال ہیں آپ کی نورانیت ایسی بشر دے مطلب نور ہور دا حضور نو جیڑا ہدایت نور نہ سمجھے ہدایت آلا. گل سمجھا جی ہدایت نور نہ سمجھے پکا کافر ہے مرتا حضور نور ہدایت ہے اور کائنات کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی ہے دوسرا نور دا ہے آپ دا جسم مبارک نور سو جسم مبارک ہے؟ ایس مانے وچ نور مننا اس مانے اہل سنت و جماعت نظریہ پاکل ہے اور یہ احادیث مبارکہ مبارک بھی سابت ہے جس تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر ایسا نور اگر کسی نے نہیں مانا تو گمراہ ہے کیا ہے گمراہ ہے جس مبارک کو اگر کوئی نور نہیں مانتا تو گمراہ ہے کافر نہیں ہوگا بات نہیں سمجھ آئی گمراہ ہے کافر لیکن اگر نور ہدایت بھی نہیں مانتا اور جس میں مبارک کو بھی نور نہیں مانتا تو پھر پکا کافر ہے پھر مسلمان ہاں جتنا امر بھی کلما پڑے جو ہزور کنورے ہدایت نمان ہے وہ کافر ہے ہمارے ایمان ہے کی داخل ہے سمجھ آ گئی نہیں ہفتے میں نماز پڑھتے نہیں جمعے کی نماز پڑھتے ان کے بارے میں جمعے میں آتے نہیں لوگ سائیں تو جمے روڈ رہے تسان یہ ویکو چونجا سال تو اس تھلے لگا چڑیا یہودی دا حکم منگان دا من نہیں ماننا کہ چلن دا حکم قرآن فرماندہ چور دے ہاتھ کٹو یہودی آن سال اندر رکھو کہ چل گیا۔ ہے جتھے کفر دا قانون ہوئی نماز دا دسرف مولی تو ہے مولی صرف ہے دس درد دینا کہ نماز وقتی ایسا وڈا وا خدا دا جو پہلو پوچھ دی ہونی ہے کہ ایک نماز جائ جان بوجھ کے چڈیے نہ ایک نماز جان بوجھ کے جائ چیے نہ میں قضا بھی کر لو نا سنی ست اصید اصید ہزار سال جہانا میں چاہنا پڑنا ایک حکم جی مزاق تھوڑا ہے اج میں آ رہا سا جس گی کار پہ آیا اگے ایک کھوتی ریڑی والا لکڑا لدی سی تو گڑی دے سامنے آ گیا تو پاسے نہ پیا پکرے وہ بیچاری کھوتی تھی وہ آئی فیری تموڑے آ گیا जोड़ा डराइवर ना उन्हें ऐडी मोटी गाल कोती लाल सुहा हो गया कंजरी दे आप पुत्रा तू मां पैलो ई ले मैं उन्होंने आख्या मैं क्या किमला मैं क्या ड्रैवरा यह तेरा बंदा नहीं तू रब नहीं रब, रब कई ना اندے کوشا غلطی ہو یہ تیرے اگے اون دی اگ بن گیا ایڈی گال تھپ تیرا وس چلے تلے اتر یار ایسا سوچیے اصا تے رب دے بندے ہیں اصل تے روزانہ رب کے آر حکم دے خلاف ترنے پے ہیں رب نا پہنتا ہونا سڈے سے <تصفيق> جی. قومن جو لباس لباس اندر شکل سورت وزا اندر کسی کام مشابت کافران کی سنو اسے حرام ہے जिस नीयत हो कम फीसा ही बुरा हो नीयत हो जिमें अ कटा करा वाल कटा ने नाइया ने दुकान अंग्रेजों दिवटो टंगी हों टंग फिर जटिंग करते आंता मैं आोता बैठा ही ना तो ये वर्गा बना भी نہیںر پن سو روپیہ لافر بھی کٹ یہ حرام ہے بلکہ اگر کافروں کے کام کو اچھا سمجھے تو ایمان سے بھی جاتا رہتا ہے بندہ ہاں کافران کے کام اگر چنگا سمجھا سا تو ایمانو بندہ جاتا ہے مومن وہ ہے جو کافروں کے کام کو برا سمجھے اور نبیوں کے اور شریعت کے کام کو اچھا سمجھے <laughs> بس کرو بھائی جائز کلی ٹوپی پانا جائز نبی پاک سرکار کسی وقت کلی ٹوپی پا لے سن کسی وقت کلا امامہ ماما بن لینے سن کسی ٹوپی مبارک اتے ہی دے ہی امامہ شریف بن دے سن یہ سارے کام نبی پاک سرکار تو ثابت ہے سمجھ آئی نہیں آخرداوان یا کالی سڑو کوئی پگ کسی جماعت کی نشانی کے طور پر باندھنا جائز نہیں محض سنت کے طور پر باندھنا جائز ہے